وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو